اے آمان والف تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے اور جو عیسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہے.